سچے مرد اور سچی عورتیں یہ سچے مرد اور سچی عورتیں یہ کتنی اعلی صفت ہے سد کونا سچائی کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے سدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اسے کزاب لکھ دیا جاتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں فرشتے اس کی اس بدبو سے دور ہو جاتے ہیں کہ جو جھوٹ کی وجہ سے اس آدمی سے خارج ہوتی اس آدمی سے نکلتی ہے تو اس لیے آدمی کو سچ کے ساتھ ہی ہمیشہ رہنا چاہیے اور سچ کا دامن ہی پکڑے رکھنا چاہیے یہ چوتھی صفت ہے کہ آدمی اپنے کال میں آدمی اپنی نیت میں آدمی اپنے فعل میں سچے ہوں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ واقعی صادق ہے یہ واقعی سچا ہے اور وہ صبر کرنے والے مرد اور وہ صبر کرنے والی عورتیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے لیے رضا کے لیے اطاعت پر پابندی کرنا اور ممنوعات سے بچتے ہوئے مصیبتوں پر جو بھی پریشانیاں لائق ہوئی جو بھی معاملات ان کو لائق ہوئے ان پر شکایت اور بے قراری کا مظاہرہ نہ کرنا یہ یاد رکھیے صبر کسے کہتے ہیں صبر صبر جو ہے وہ سدمے اولہ کے وقت یہ صبر ہوتا ہے ہاں ہاں واضح حدیث میں اس کو بیان کیا گیا کہ صبر وہ سدمے اولہ یعنی جب پہلی مرتبہ وہ صدمہ پہنچا اب صبر کا وقت ہے یہ نہیں ہے پورا شور شرابا ڈال دیا پورا وویلا مچا دیا اب بچا ہی کیا پیچھے اب رہ ہی کیا گیا اب آخر میں آگے بولے میں صبر کروں تو معذرت اب اور ہو ہی کیا سکتا ہے لیکن آپ نے صبر کے درجے پورے نہیں کیے آپ صبر کی اس کیٹاگری میں داخل نہیں ہوئے